آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یم حق اللہ ربا و جرم یعنی اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اس جملے میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ سود کے ذریعے کسی آدمی کے مال میں ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہوتا ہو ظاہری طور پر لیکن انجام کار کے اعتبار سے جو سود ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اس کا ایک مزداق تو یہ ہے جس میں کوئی شک و کی گنجائش نہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سود والے کے مال کو گھٹا کر اور اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو وہ سود جو اس نے لیا تھا وہ بجائے اس کے لیے بڑھوتری کے گھاٹے کا سبب بنے گا دوسری طرف صدقہ جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا کے خاطر دیا ہو تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ بار تعالیٰ ایک خجور کا بھی اگر کسی نے صدقہ دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرورش اس کی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کر اتنا ہو جائے گا جتنا اہد پہاڑ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر پر اسی حساب سے بندے کو عطا فرماتے ہیں تو سود کا مٹنا اور صدقے کا بڑھنا آخرت کے اعتبار سے تو بالکل واضح ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سود سے گناہ ہے اور صدقے سے بڑا عظیم عجر و ثواب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کے اعتبار سے بھی ربا کا یعنی سود کا مٹنا اللہ تعالیٰ کا اس کو مٹانا یہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہ سود خور جو شخص کے سود کے ذریعے اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کرتا ہے تو مال کبھی نہ کبھی اس کو شدید ترین دھماکے کا شکار ہونا پڑتا ہے شدید ترین نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آج کل کے سرمایہ دار نظام میں معروف ہے کہ ہر تھوڑے چھوڑ تھوڑے عرصے کے بعد بازار پر پڑتے ہیں اور وہ سود کھانے والا جو کروڑوں روپیہ اور اربوں روپے کا مالک تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل نادار ہو کر رہ جاتا ہے تجارت جکر آتے رہتے ہیں اور کدا بازاری کے دورے پڑتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو سود کے بنیاد کے اوپر کام کرنے والے ہیں ان کو اپنے کاروبار میں گھاٹے اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے خود ہمارے زمانے میں 2008 آٹھ سے جو مالیاتی بحران دنیا کے اوپر مسلط ہے اس کی بنیادی وجہ سود ہی ہے اور ایک تیسری وجہ سود کے مٹنے کی یہ ہے کہ اگرچہ سود سے گنتی کے اعتبار سے مال میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہو یعنی آدمی یہ دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھ گیا میری مال کی گنتی میں اضافہ ہو گیا لیکن انجام کار اور برکت کے اعتبار سے اس گنتی کا کوئی فائدہ بندے کو نہیں پہچتا یہ ایک واضح حقیقت ہے جو اکثر و بیشتر نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتی ہے کہ روپیہ بجاتے خود کوئی مقصد نہیں یا سامان ایس بجاتے خود کوئی مقصد نہیں اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سے راحت ملے اس سے آرام پہنچے اس سے فائدہ حاصل ہو لیکن اگر کسی شخص کے کوٹھی بڑی شاندار ہے بنگلہ بڑا شان ہے فرنیچر بہت اعلی درجے کا رکھا ہوا ہے اور نوکر چاکر بھی ہیں ہشم قدم بھی ہیں اور آرائش و دربائش کے سارے سامان بھی ہیں لیکن صحت اچھی نہیں ہے صحت خراب ہے تو یہ سارے اسباب و وسائل جو عیش و آرام کے اسباب و وسائل سمجھے جاتے ہیں اس کے حق میں بیکار ہو گئے یا اگر فرض کرو کہ یہ سارے اسباب وسائل میسر ہیں لیکن سر خوجانے کی بہلت نہیں ہے آرامدہ بسہری ہے آرام دہ گدا ہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے لیکن اس کے اندر سونے کی اور سے لطف اٹھانے کی مہلت ہی نہیں ہے تو نتیجے اسی گنتی کو بڑھانے میں اتنا منہمک ہے انسان کہ اپنے آرام و راحت کو بھی بھول بیٹھا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں وہم بحا فی الحات دنیا یہ مال براتے خود ایک عذاب بن جاتا ہے دنیا ہوئی زندگی کے اندر یا یہ کہ اگر فرض کرو کہ آدمی اتنا منہمک بھی نہیں ہے سارے اسباب وسائل بھی مؤثر ہے لیکن نیند نہیں آتی راحت حاصل نہیں ہوتی تو کیا فائدہ ایسے مال کا اور ایسے اسباب کا تو ربا کے مٹنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ربا کے ذریعے جو آمزری حاصل ہوتی ہے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ چاہے تھوڑا مال ہو لیکن اگر اس میں برکت ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو اس کا فائدہ انسان حاصل کرتا ہے اسے لذت اٹھاتا ہے اس کا دنیا کے اندر انسان کو اس کی راحت ہی نصیب ہوتی ہے لیکن اگر برکت نہیں ہے تو اعلی درجے کے اموال و اسباب بھی انسان کو راحت پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ پہلو بھی اس وقت وقت تین پہلو ہے روح کے مٹنے کے ایک یہ کہ آخرت میں وہ انسان کے لیے خسارے کا سبب ہے دوسرا یہ کہ خود مالیاتی نظام کے اعتبار سے خود کا انجام بالآخر کبھی نہ کبھی وہ انحطاط کی طرف جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ گنتی میں بھی اگر اضافہ ہو جائے تو حقیقت میں اس کی برکت مفقود ہوتی ہے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا یہ جو ہم لوگ اکثر و بیشتر دعائیں کرتے ہیں جب کسی شخص کے کا گھر تعمیر ہوا تو کہتے ہیں بھائی مبارک ہو کسی کی گاڑی آئی تو کہا کہ بھائی مبارک ہو کسی کا نکاح ہوا تو کہا جاتا ہے مبارک ہو تو اس مبارک ہو کا مطلب نہیں سمجھتے ویسے ہی سوتے سمجھے ہم دعا کر دیتے ہیں مطلب اس کا حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ چیزیں مل تو گئی ہیں لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان میں برکت نہیں ہوگی اس وقت ان کا صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو یہ دعا ہمیں ترقی فرمائی گئی ہے کہ یہ دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا صحیح فائدہ تمہیں عطا فرمائے تو جو سود والا مال ہے اس کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی اور اس کے نتیجے میں انسان کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا ایک کا کا کوئی مثال اگر اس سے مسثنا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے صورت میں اور زیادہ کرنا چاہیے آگے فرمائے و اللہ کل کفار اصین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یا ناپسند فرماتا ہے ہر اس شخص کو جو کفار ہو کفار مبالغے کا سیگا ہے کفر سے اور کفر کے معنی جہاں کافر ہونے کے ہوتے ہیں وہاں اس کے معنی ناشوکری کے بھی ہوتے ہیں بلکہ اصلی معنی اس کے ناشوکری کے ہیں کفر کہ ناشوکری پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو کفر کہا جاتا ہے کفار اس میں مبالغہ کا سیگا ہے تو جس کے معنی وہ پرل درجے کا ناشوکرا جو بہت زیادہ ناشوکرا ہو اس کو کفار قرار دی ہے اسیم کے بارے گناہ گا یہاں خاص طور پر ان دو لفظوں کو جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں تو اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے اللہ و سبحان غالب و کہ جو سود کھانے والا ہے یہ سود کے اوپر اپنا روپیہ چلانے والا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے جو کچھ بھی مال انسان کو ملتا ہے وہ اللہ تبارک مطالعہ کی عطا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور نعمت کا حق شکریہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے اگر کسی نے کوئی چیز آپ کو بطور ہدیہ دی ہے محبت سے دی ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے اگر آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال کرنے لگیں گے تو یہ اس کی ناشکری ہوگی فرض کیجئے کسی نے آپ کو ایک گاڑی آپ کو دے دی تو آپ اگر اس کو اپنے جائز مقاصد میں استعمال کرتے ہیں تو بے شک اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اس گاڑی کو چوری کرنے ڈاکہ ڈالنے دوسروں کو قتل کرنے کے اندر استعمال کرنے شروع کر دیں تو یہ اس شخص کی ناشکری ہے تو اللہ تبارک نے جو کچھ بھی عطا فرمایا انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کا ایک احسان ہے اس کا ایک انعام ہے اس کا شکر یہ تھا کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور عمل سے بھی کہ اس روپے پیسے کو اللہ تبارک مطالعہ کی جائز کی ہوئی چیزوں میں استعمال کریں اور ناجائز چیزوں کے اندر استعمال کرنے سے بچیں لیکن جو بندہ کہ روپیہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حاصل کرنے کے بعد اس کو سود پر چلاتا ہے اس کے ذریعے سود کی آمدنی کمانے کی کوشش کرتا ہے وہ پڑھ لے درجے کا ناشکرا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس کسی اور سے شخص کو جو کفار ہو یعنی پڑھے درجے کا ناچوکرا ہو اصیم اور گنا ہو یعنی یہ سارا پرواد دیا کہ ناشوکری کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آدمی گناہ کا انتخاب کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب غلط استعمال کر رہا ہے اس کی نافرمانی سے میں استعمال کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے تو اس لیے وہ شخص عصیم ہے یعنی گناہ گار ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے قرآن کریم میں کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے یا نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذاب کی باتیں بتاتے ہیں کہ ان کو جہنم کا اذاب ہوگا تو اس کے ساتھ ہی فوراً ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے اچھے انجام کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں تاکہ بات ہمیشہ یکطرفہ نہ رہے یعنی صرف اللہ تعالی کے جہنم کے عذاب ہی کا تذکرہ نہ ہو اسی کا صرف تصور نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو بہترین جزا تیار فرمائی ہے جنت کی صورت میں اس کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ضرور فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو اس لیے کہ یہ بتانا منظور ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس پر ان پر احسان اور انعام کرنے والا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ملنے سے انسان کے دل کی کیفیت اس اعتبار سے معتدل اور درست ہوتی ہے کہ ایک طرف اس کو خوف کا احساس ہوتا ہے جہنم کے عذاب سے خوف کا اور دوسری طرف اللہ تعالی کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے اور علی ایمان البین الخوف و رجا فرمایا گیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے یعنی نہ انسان کو اتنا خوف ہونا چاہیے کہ جو انسان کو عمل سے بے عمل کر دے اگر خوف اتنا زیادہ مسلط ہو جائے تو پھر کوئی آدمی کوئی کام کر نہیں سکتا نہ تو اتنا خوف ہونا چاہیے اور نہ اتنی امید ہونی چاہیے کہ آدمی بالکل ہی بے خوف ہو کر بیٹھ جائے جانم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اسی لیے جو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وقت فرمائی وہ یہ کہ اللہ ناناس الکمنخیتی کا ماتحلوبی بے ننا و بہ معاف کہ اللہ ہمیں آپ کا اتنا ڈر مطلوب ہے بس کہ جو آپ کی معصیتوں سے ہمیں بچا لے ہمارے اور ہماری معصیتوں کے درمیان حائل ہو جائے اتنا ڈر چاہیے اس سے زیادہ ڈر اگر ہوگا تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے خوف بھی معتدل ہونا چاہیے اور رجا بھی معتدل ہونی چاہیے تو اس لیے اللہ تبارک بتانا جہاں کہیں عذاب کا ذکر فرماتے ہیں تو ساتھ ثواب کا بھی ذکر فرماتے ہیں ہمارے سالے کا بھی ذکر فرماتے ہیں چنان سے فرمایا کہ ان الدینہ آمن و عامل خالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ اقام اور نماز قائم کریں وہ آتب الزکا اور زکوٰۃ ادا کریں فل لہم عجر تو وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے ولاخوب نہ لہم نہ ان کو کوئی خوف ہوگا روم یا سنون اور نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا اب آگے یہ جی آیت آ رہی ہے کہ یا ایمان والوں اللہ سے ڈرو وہ ضرور ماں بقی امریکے اور تم اگر واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو ان آیات کا ایک شانِ نزول بھی ہےس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے درمیان سودی معاملات کثرت سے چلتے رہتے تھے بلکہ قبائلی سطح پر ایک قبیلہ اپنی ضرورت کے وقت میں دوسرے قبیلے سے قرضے لیتا تھا اور سود پر لیتا تھا تو بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا اور بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا تو ان دونوں کے درمیان بھی سعودی معاملات چلتے رہتے تھے اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سعودی مطالبہ بنو مخصوم کی طرف تھا یعنی بنو مخزوم نے قرض لے رکھا تھا اور بنو شکیف نے قرض دیا ہوا تھا سعودی قرض اور بنو ثقیف ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تم ہمیں ہمارا قرضہ میں سود کے واپس کروں بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنے کو جائز نہ سمجھا ادھر بنو سقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کرنی تھی یعنی برسرے پیکار بھی نہیں تھے مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کر رہے تھے بلکہ سرح کی حالت میں تھے اگر سے اسلام نہیں لائے جائے بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے یہ آپس کا تنازع مکہ مکرمہ میں پیش آیا اس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا ایک گورنر حضرت آفتاب نے اصل رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا ہوا تھا یہ معاملہ حضرت بن کے پاس پہنچا کہ اب انہوں سے قیف کہتے تھے کہ ہم سود کے حقدار ہیں ہمیں سود دیا جائے اور بنو مخصوم کہتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد جبکہ سود حرام ہو چکا تو ہم کیسے سود ادا کریں تو حضرت بن اسیز نے یہ معاملہ رسول کریم سبرج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ سے پوچھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے تو روایت میں آتا ہے کہ یہ آئے سے اس واقعے میں نازل ہوئی یا امنق اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو و ضرور ماں بکی امن اور جو رسود کی رقمیں باقی رہ گئیں ان کو چھوڑ دو تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب بنو مخظوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بنو ثقیف کا سود ادا کریں بلکہ بنو ثقیف کو صرف اپنی اصل رقم واپس کرنی ہوگی چنانچہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی سود کی رقم رہ گئی ہو اس کو چھوڑ دو تو علم تفالو اگر ایسا نہیں کرو گے فاضل بے حرب اللہ و تو اعلان سن لو اللہ کی طرف سے جنگ کا اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا یہ بڑے سنگین الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور گناہ کے لئے کسی اور جرم کے لئے نازل نہیں فرمائے سود کے جرم کے لئے فرمایا کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اور پھر فرمائے و انتب تم اگر توبہ کر لو یعنی سود کے معاملات سے توبہ کر لو فلاکمر اس تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے لاتزلم اولازلم ایسی صورت میں نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرے گا جب کہ تم اصل مال واپس کر دو یعنی اگر تم اصل مال بھی واپس نہیں کرتے تو یہ قرض دینے والے پر ظلم ہے اور اگر قرض دینے والا تم سے اصل قرضے کی رقم کے اوپر کچھ اور مطالبہ کرتا ہے تو یہ تم پر ظلم ہے تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی پر ظلم کرے نہ تم ظلم کرو اس کا قرضہ مار کر اس کا قرضہ دبا کر تم ظلم بھی نہ کرو اور وہ تم سے سود کا مطالبہ کر کے ظلم نہ کرے اس آئے کریمہ نے ایک بات یہ واضح فرما دی کہ اگر کوئی شخص سود سے توبہ کرتا ہے تو اس کا جو اصل سرمایہ تھا یعنی جو اس نے اصل قرض دیا تھا جو جس کو آپ پرنسپل اماؤنٹ کہہ سکتے ہیں تو وہ لینے کا اس کو حق ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ لینے کا حق نہیں اس سے زیادہ کچھ بھی لے گا تو وہ ظلم میں داخل ہے اور گناہ اور حرام ہے اس سے ان حضرات کے خیال کی بالکل واضح تردید ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ سود کی اگر معمولی شرح ہو تب تو وہ جائز ہے اور اگر سود کی شرح زیادہ ہو تو وہ حرام ہونی چاہیے دوسرے الفاظ میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ سود مفرت تو جائز ہے سود مرکب نہ جائز اور بعض اوقات لوگ اپنے اس موقع پر سور عال عمران کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں جو آگے آئے گی ان شاء اللہ کہ یادن امن الرافما کیا یہ ایمان لو سود نہ کھاؤ دگنا چوگنا کر کے تو اس کی وجہ سے بازار سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہاں لالیٰ نے دگنا چوگنا کر کے کھانے سے بنا کیا ہے لہذا اگر تھوڑا بہت سود ہو تھوڑی شرح ہو سود مفرد ہو تو پھر اس میں کوئی مظاہرہ نہیں قرآن کریم کی شہایت تو بالکل بات صاف کر دی کہ اگر توبہ کر رہے ہو فلاک مو اس تمہیں صرف تمہارا سرمایہ واپس ملے گا جس کے معنی ہے کہ فرمائے کے کو اوپر کوئی بھی اضافہ اگر کرو گے تو وہ سود ہوگا جہاں تک اس آیت کے تعلق ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ کئی گنا کر کے مت کھاؤ سود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چار گنا کر کے کھا رہے ہو وہ وہ ہے اور ایک گونا کر کے کھاؤ گے تو حلال ہو جائے گا بلکہ ایک محاورہ ہے چونکہ عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ جب سود کے اوپر کوئی رقم دی جاتی تھی تو سود بڑھ چڑھ کر کئی گنا بڑھ جایا کرتا تھا اصل سے تو واقعے کے مطابق ایک صورتحال تھی جو بیان کی گئی اس کی مثال یہ سمجھیے جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو اب اس کا مطلب اگر کوئی سخت یہ سمجھنے جائے کہ تھوڑی قیمت سے بیچنا تو حرام ہے لیکن اگر کوئی بڑی قیمت حاصل کر لی جائے کوئی بڑا سودا کر لیا جائے تو جائز ہے تو جس طرح وہ بات بالکل غلط ہوگی اسی طرح یہاں پر بھی جو سورہ عال عمران میں فرمایا کیا کہ چوگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے کم ہوگا تو جائز ہوگا کیونکہ سورہ بقرہ کی صاحب نے بالکل صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ صرف تمہارا حق جو ہے وہ اصل فرمائے میں ہے اور لاتزل اور لاۃزم کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے خلاف جو عمل بھی ہوگا وہ ظلم ہوگا سرمایہ میں اگر کمی کر کے دیا جائے تو یہ قرض دینے والے پر ظلم اور اگر سرمایہ میں اضافہ کر کے مطالبہ کیا جائے تو یہ قرض لینے والے پر ظلم اس سلسلے میں کچھ اور بھی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں خاص طور سے آج کل کے ماحول میں بینکنگ انٹرسٹ کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں لیکن یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میری مختلف تحریریں اور کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں ان کی طرف مراجات کی جا سکتی ہے لیکن یہاں صرف اتنی بات کہہ دینا مناسب ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غریب اور آدمی اور امیر آدمی کے درمیان سود کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سنا جائے ہے یعنی کوئی امیر آدمی غریب آدمی کو قرضہ دے اور اس کے اوپر سود وسود کرے تو یہ تو باقی ناجائز ہے اور ظلم ہے کیونکہ بساوقات غریب آدمی کے گھر میں پاکا ہوتا ہے وہ اپنے بھی بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے قرضہ لیتا ہے تو آپ اگر اس سے اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ کریں گے تو یہ ظلم ہوگا اور یہ ناجائز ہوگا لیکن اگر قرض لینے والا کوئی مالدار آدمی ہے سرمایہ دار ہے اور اپنے کاروبار میں ترقی دینے کے لئے کاروبار کے کو بڑھانے کے لئے وہ قرضہ لے رہا ہے تو اگر اس سے کچھ اضافہ وصول کیا جائے اس میں کوئی ظلم کا پہلو نظر نہیں آتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ہر جگہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ فریقین کے درمیان انصاف کا معاملہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو پیسے دے رہا ہے تو پہلے یہ متعین کرے کہ یہ پیسے وہ امداد کے طور پر دے رہا ہے اس کی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے یا اس کے تجارت میں صدار بننا چاہتا ہے اگر وہ امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے تو پھر امداد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح سمجھے دوسرے کو دے کر جیسے کہ میں نے اپنی تجوری میں پیسے رکھ لیے اگر اپنی تجوری میں پیسے رکھ لیتا تو اور سال بھر تک رکھے رہتا تو اس میں کوئی اضافہ تو نہ ہوتا اسی طریقے سے اگر میں نے کسی مقروض کو دیا ہے امداد کی خاطر تو جتنے پیسے اس کو دیے ہیں اتنا ہی میرا حق ہے کہ میں واپس لے لوں کیونکہ میرا مقصد امداد تھا کوئی تجارت کرنا مقصد نہیں تھا لیکن اگر تجارت کرنا مقصد تھا اور اس کی تجارت میں حصے بننا چاہتے تھے تم تو پھر اگر اس کے نفے میں حصے دار ہو تو پھر نقصان میں بھی حصے دار بننا پڑے گا اور اگر اس نے اس کو اپنے تجارت میں نقصان ہوا ہے تو پھر تمہیں اس نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا لہذا اس صورت میں پھر تم سود پر قرض نہیں دو گے بلکہ اس کے ساتھ شرکت کا یا مضاربت کا معاملہ کرو گے تو یہ ہے انصاف اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ ظلم ہے لہذا یعنی یہ ظلم ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا امداد کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے کاروبار میں اور اس کے منافع میں حصے دار بننا مقصد ہے اب اس بیچارے کو جو نقصان ہو گیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ تمہیں چاہے نقصان ہو چاہے کچھ ہو لیکن میں تم سے یہ سود کا مطالبہ ضرور کروں گا تو یہ چیز جو ہے یہ اس معاملے کو ظلم بنا دیتی ہے اس میں غریب اور امیر کا سوال نہیں پیدا ہوتا وہ قرض لینے والا غریب ہو یا غریب والا امیر ہو دونوں صورتوں کے اندر یہ ضرور اور آج کی صورتحال حال نے تو یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ پہلے زمانے میں جو انفرادی قسم کے سودی معاملات ہوتے تھے ان کا نقصان اتنا تباہ کن نہیں ہوتا تھا جتنا آج کے عالمی سطح کے اوپر سود کے چلن نے جو پوری دنیا کو نقصان سے دوچار کیا ہے اس کا معاملہ پچھلے انفرادی پودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے اور یہ بات یہ پہلو بھی میں نے اپنی بعض تحریروں کے اندر واضح کیا ہے خاص طور سے عالمی مارچ کے کے اوپر جو میرا مقالہ ہے اس میں اس پہلو کو زیادہ تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے بہرحال اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات دو ٹوک انداز میں فرماتی ہے کہ اپنے اصل سرمائے سے زیادہ پیسے وصول کرنا وہ ہر حالت میں ظلم ہے اور تمہیں اس سے روکنا ہوگا پھر آگے فرمایا وہ انکان زو اس اور اگر وہ شخص جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہو بیچارہ مفلی سے کا شکار ہے فنویرا تم علامہ تو پھر مہلت دینا ہوگا تمہیں جب تک کہ اس کے اس کو کشادگی حاصل ہو جائے یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مقروض اگر تنگ دست ہے تو پھر اس کو مہلت دے دو اگر تنگ دست ہے یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مقروض تنگ دست نہ ہو لہذا یہ سمجھنا کہ یہ آیات جو ربس کی آیات ہیں وہ صرف غریبوں کو قرض دینے سے متعلق ہیں امیروں سے قرض دینے سے تعلق نہیں رکھتی یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو آگے یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ ان کا نظو اگر وہ تنگ دست ہو تو پھر تم اس کو مہلت دو جس کا ماننا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنگدست ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنگدست نہ ہو تو اگر تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دو یعنی جو اس کی قرض کی ادائیگی کی جو میعاد ہے اس پر وہ اگر دینے پر قادر نہیں ہو رہا تو تم اس کو مہلت دو علا می سرح جب تک کہ اس کو کشادگی حاصل ہو جائے وہ انتسد رکھوں خیر ال اور اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا یعنی اگر بیچارہ تنگ ہے تو ایک تو شکل یا کہ تو اس کو مولت دو کہ بھائی جب تمہیں تنگ دستی سے نجات مل جائے تمہارے پاس فراقی آ جائے تو پھر مجھے ادا کر دینا اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی تنگا سے بیچارہ اس کو کیوں میں زیر بار کروں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تو میں معافی کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اس میں تمہارے لیے آخرت کا زیادہ بڑا ذخیرہ انشاءاللہ شاء ملے گا ان کن تم اگر تم صحیح معنی میں جانتے ہو یعنی علم کی صحیح حقیقت تمہارے پاس ہو تو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر تھا اور اسی میں زیادہ فائدہ تھا وقت اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں کوئی قانون یا حکم بیان فرماتے ہیں تو محض قانون حاکمانہ انداز سے بیان کرنے کے بچائے ناسحانہ انداز سے بیان فرماتے ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک حکم سنا کر فارغ نہ ہو جائیں بلکہ ان کو ترغیب و ترغیب اور کے ذریعے ان کو آگاہ کریں ان کو اس بات پر مائل کریں کہ وہ اپنے دل سے ان حکام کو تسلیم کریں اور دل سے ان حکام پر عمل کریں اسی لیے آیا تھے ربا کے آخر میں ربا کے احکام بیان کرنے کے بعد اس کی سنگینی کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پرمت ہے ایمان والو تم اس دن سے ڈرو کہ تر جاؤ نفی ہی جس میں تم سب کو اللہ کے پاس لوٹا کر لے جایا جائے, جائے گا تم متوفا کلفت پھر ہر انسان کو ہر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اسے پورا پورا دیا جائے گا پورا جو کچھ کمایا ہے کہ جو امال اس دنیا میں کیے ہیں اور اس امال کے ذریعے جو کمائی کی ہے جنت کی کمائی یا دوزخ کی کمائی اللہ تعالی محفوظ رکھے تو جو کچھ اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا وہم لائز لمن اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جیسا کیا ہوگا ویسا ہی اجر ویسا ہی بدلہ ان کو آخ ہزار کے ملے گا